الحمد لله رب العالمين. على أما بعد بالله من بسم الله الرحمن میدانی چینل کے ناظرین الحمد لله رب العالمين. آج کا مدنی مذاکرہ اپنے کمال کو پہنچا اور مدنی مذاکرے کی بدنی ماہ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں قبلہ مفتی صاحب اور قبلہ رکن شعلہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں قبلہ انشاء اللہ دامد برا کاپالے ابھی ہانگ کانگ سے جلوہ فرما ہوں گے ماشاء مرحبا مرحبا ست کروڑا کروڑ مرحبہ آج کا مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ عزوجل ہمیشہ کی طرح بڑا منفرد اور رنگ برنگے بدنی پھولوں پر مشتمل تھا آجیمین کی خدمت میں میں یس کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کے مدنی مذاکرے کا جو پہلا مدنی پھول میں لینا چاہ رہا ہوں جس میں میں چاہوں گا کہ آپ کے مدنی پھول میں اور قبلہ نگرانی شورا اگر ہمارے ساتھ تشریف فرمائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے ماشاء قبلہ مفتی صاحب بھی کرم فرمائیں کہ آج مفتی احل سنت مفتی محمد قاسم عطاری دامت بارہ العالیہ کے بھانجے کی ایک ترقی بنی اور مدنی مننے کی انکانشنیس بےوشی کی کیفیت میں جو اس کے منہ سے اللہ رب العالمین کا ذکر حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ, لا الہ اللہ کی مبارک صدا رہی تھی ایک یہ صورت ہم نے دیکھی الحمدللہ اور پھر اس ترکیب کے فوراً بعد ایک اور خبر جو ہمارے سامنے آئی کے مدین طیبہ میں گمبد خزرہ شریف کے سائے میں سرکار علی سلاسلام کے قدموں میں ایک دعوت اسلامی والے کی قابل رشک موت یہ دونوں چیزیں کہ ایک بدری منہ ان کی انکانشیسنیس میں اللہ تبارک کا وطالعہ کا ذکر کرنے کی کیفیت اور ایک دعوت اسلامی والا جس کی مدین پاک میں سرکار علیہ الصلاط اسلام کے قدموں میں اس طرح سے دنیا سے رخصتی اللہ تبارہ کا وطاللہ سرکار, سرکار میر علیہ سنت دعوت برکات العیہ کے فیض کو عام فرمائے کہ آج ہم مدنی مذاکرے میں حضور امیر علیہ سنت کے محفوظات سے استفادہ کر رہے تھے فیضان امیر علیہ سنت ننا منہ مدنی مننا ہو انکانشیسنیس کی صورت ہو تو وہ ذکر خدا و مصطفیٰ میں اس طرح سے ماشاءاللہ اللہ اجز وجل ہے یا ایک ضعیف شخص ہو وہ اس طرح سے مدینے پاک میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے اللہ رب العالمین اجز وجل نے اپنے اس نیک اور پاک بندے جنہیں ہم امیر علیہ سنت دعوت برکات العلیہ کے نام سے جانتے ہیں ان سے نسبت رکھنے والے ان کی صحبت میں رہنے والے ان کے ملفوظات سے استفادہ کرنے والے ان کی تعلیمات پر چلنے والے وہ بچپن میں ہوں لڑکپن پن میں ہوں جوانی میں ہوں ادھیڑ پن میں ہوں یا دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں ماشاءاللہ اللہ اجز وجل ان کا ہر ہر پہلو کس قدر قابل رشک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میر النت دامت برکات علیہ کو درازی عمر بالخیر بے صحت و عافیت نصیب فرمائے اور ہمیں امیر اللہ دامت کے مبارک فیضان سے خوب خوب استفادہ کرنے کی توفیق خطا فرمائے میں چاہوں گا پر پر بات ہے الحمد الحمدللہ رب والصلاة والسلام علی رسول سید الانبیاء سلیم امیر اللہ سلنت نے اس کا بڑا پیارا مطلب جو تفصیل جو بیان فرمائے کہ یہ اچھا شگون ہے اور مین جو اس کا ایک وہ ریزن بتایا نا میرے لوسن نے کہ, کہ اچھا دیکھا اچھا سنا تو اچھا ہی بولیں گے یعنی یہ جو تاثرات جو, جو اس پہ ملے وہ یہی کہ چونکہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے تو مجھے تو امیر علیہ سلنت کے آپریشن کی جھلکیاں یاد آ رہی آپریشن کے بعد جو امیر علیہ سنت کی کیفیت تھی اور وہ باقاعدہ مدنی چینل پہ بھی ہم نے دیکھی تھی تو یہی مدنی منہ جو ہے لیکن ساتھ ہی امیر علیہ نے جو مطلب ایک ڈرا دینے والے جو مطلب جذبات کا اظہار کیا کہ اس لیے ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہ اگر ہماری گیدرنگ ایسی ہے بظاہر ہوں بظاہر نیک صورت کر بھی دے مجھ کو نیک سیرت ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا تس سے میری دعا ہے تو اگر ہمارا ایسا ہے کہ بظاہر اچھی معاملات ہیں لیکن وہ صورت ہماری باطن میں جو ہے وہ درست نہیں ہے تو خدا ناخواست ایسا کبھی موقع ہمارے ساتھ آئے تو کہنا ہمارے ایب نہ کھل جائے یہ ایک بڑا اہم ٹاپک تھا اور پھر ماشاءاللہ اللہ آپ نے دونوں کو ملایا کہ مدنی منہ کے ذکر و اسکار کی کیفیت اور پھر ساتھ ہی وہ بزرگ جو تھے دعوت اسلامی سے وابستہ تو وہ جو تمنا تھیں تو وہ امیر السنت کا جو, کی جو جذبات ہیں اللہ اللہ تو اللہ تعالیٰ ان،, ان کی بے صاب مفرت فرمائے نگران شعرا بھی ہمارے ساتھ تقریبا شروع سے ہی موجود تھے بھائی, بھائی ہانگ کانگ سے ہم نگران شعرا سے بھی اس موضوع پر مدنی پھول حاصل کیا کرتے ہیں بوشتے کچھ ڈلے ہوگا مدینہ جی میٹھا لب نیٹ کے ذریعے صحیح صحیح مدینہ آواز آ رہی ہے آپ کی لب یا سیدی لبیک اچھا ٹیکنیکلی کچھ پرابلم ہے آ, یہاں پر یہی ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی اگر یہ پورا مدنی مذاکرہ ایک پوری ہی مدنی باہر تھی وہ چار سال کی مدنی منی ہو یا وہ چار سال کا مدنی منڈا ہو یا جو یہاں بزرگ تشریف لائے جو ہند سے تشریف لائے یا دنیا بھر سے جو ہم سوالات جوابات کا سلسلہ دیکھتے ہیں تو مفتی صاحب یہ بھی ایک بات ہے کہ وہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے تو ایک اچھی صحبت کا ملنا یعنی ذاتی طور پر تو فائدہ دیتا ہی ہے لیکن گھر میں بھی اگر یہ مدنی ماحول اگر ہم رکھتے ہیں تو ماشاءاللہ ایک بڑا پیارا ایک ہم کو یہ ایک مدنی باہر ہی مل च्या گئی دعوت سلام کی کہ کس طرح سے ایک مدنی منا جو ہے وہ اس کے جذبات اور کیشیات تھی جو بنیادی گفتگو تھی وہ تو امیر علیہ سنت نے اور آپ نے بھی ان کو بیان کری دیا اس حوالے سے یہ اصل میں جو امیر علیہ سنت کا فیضان ہے اس میں بالکل واضح ہے کہ چونکہ آپ دعوت اسلامی کے بانی بھی ہیں سربراہ بھی ہیں امیر بھی ہیں تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اس میں جو بڑا ہوتا ہے جس کی رایت میں کوئی ہوتا ہے تو اس کا فیضان اور اس کی نیت جو ہے وہ اس کو شامل ہوتی ہے کئی باتیں کئی واقعات مختلف کتابوں کے اندر یہ نقل کیے گئے ہیں کہ بادشاہ کسی باغ کے پاس پہنچا اور باغ کے مالک سے کہا کے اندر سے کوئی پھل کے دو تو ایک بعض میں ہے کہ سیب لا کے دیا بعض میں کچھ اور لا کے دیا تو سیب لا کے دیا تو بڑا میٹھا سیب بہت پسند آیا اس کو اور اس کے دل کے اندر یہ نیت پیدا ہوئی کہ میں نیت کی اس نے دل میں کہ میں اس باغ کو لے لوں گا قبضہ کر لوں گا اس کے اوپر اور اپنے اس کے بدلے اس کو کچھ دے دوں گا تو کہا کہ ایک اور سیب مجھے کھلاؤ اب اندر سے سیب لایا تو بہت کھٹا تو جو لانے والا تھا وہ بچی تھی تو اس نے اس سے پوچھا اس نے بادشاہ نے کہ کی یہ کیا اس سے پہلے لائے تو بڑا میٹھا بڑا مزے کا تھا اور اتنا کھٹا تو کہا لگتا ہے ہمارے بادشاہ کے دل کے اندر کو فتور آ گیا ایسی چیز آ گئی ہے تو اللہ تبارک کو بتایا بڑوں کی نیت کی وجہ سے یہ بچوں کے اندر بھی اس طرح کی اپنی اس کی رعیت کے جو بھی چیز ہوتی ہے اس کے اندر برکتیں پیدا فرما دیتا ہے یہ واقعہ لکھے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ سلمان بادشاہ تھا اس سے پہلے ورید بادشاہ تھا تو ان کے زمانے کے اندر ولید کو جو شوق تھا عمارتیں بنانے کا تو اس کے زمانے کے اندر گفتگو چوکوں پر ہوتی تھی تو عمارتوں کے اوپر ہوا کرتی تھی سلمان کو جو ہے وہ کھانے پینے کا شوق تھا تو اس کے زمانے کے اندر یہ باتیں ہوتی تھیں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو گفتگو جو ہے وہ عبادت کے اوپر ہوتی تھی نیکیوں پر ہوتی تھی تو یہ یقیناً امیر السنت دامت برکات ملالیہ کی تعلیمات بھی ہیں آپ کی خواہشات بھی اسی طرح کی ہیں اور پھر آپ نے آپریشن والا واقعہ بھی بتایا کہ اس کے ساتھ اس وقت اس وقت بھی ایسی ہی اور میں سمجھتا ہوں کہ کئی ایک کے ذہن میں وہی جھلکیاں آئی ہوں گی کہ یہ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں تو یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے ماشاءاللہ یعنی ایک بہت پیاری بات ہے کس طریقے سے واقعات کا پیش آنا ورنہ وہی امریکل سنت نے جو اشاعت سرمایہ کہ اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ رکھے ورنہ ممکن ہے کہ ایسے موقع پر کسی کے منہ سے گالیاں نکل لی ہوں تو کسی کے منہ سے کچھ غیبتیں نکل لی ہوں کسی کو کوئی برائی کر رہا ہوں کو کچھ بول رہا کو کچھ بول رہا ہوں لیکن یہ بہت اچھا شکر ہے نگران شراب بھی ابھی ہانگ کانگ میں ہے اور وہاں پر بھی کثیر تعداد میں عاشقان رسول آج کے اجتماع میں بھی شریف ہوئے ہیں آئیے اس حوالے سے کچھ مدنی پھول لیتے ہیں باندو بانی، باندو بانی، مدین لبئی لب لب لب تیر فرمائیے اصل میں ہماری آواز میں اور, اور ویڈیو میں فرق ہوگا آپ ارشاد فرمائیے جی ہاں امین ارشاد فرمائیے ہم آپ کی بات کے منتظر ہیں جیسے بات ختم ہو آپ اسٹارٹ لیں انشاءاللہ ان شاء اللہ آواز میری مجھے آپ کی آواز جلدی آ جائے گی اگر آپ آپس سے باتیں کریں میں آواز سن رہا ہوں آپ لوگوں کی جی آپ ہم دلے ہیں وہاں پر آپ بات کریں کوئی عرض نہیں ہے علی الحبیب یہ جو صلی اللہ تعالی. اسکرین, اسکرین کو نہ دیکھ, آنکھیں بند کر کے شروع ہو جائیں تو یہ اس میں یہ تھا کہ اگر آپ کی طرف سے بھی کچھ ہمیں مدنی پھول مل جاتے کیونکہ میں یہی چاہ رہا تھا کہ ہانگ کانگ میں بھی ایک قطیر تعداد میں عاشقان رسول وتھ فیملی جو ہے وہ وہاں پر رہائش پذیر ہیں اور یہ بڑا اہم ٹاپک تھا کہ اگر گھر کا ایک اچھا اور ستھرا مدنی ماحول ہوتا ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ ہماری اولاد پر پڑتا ہے اور امیر علیہ سنت نے جو اس طرح کا ایک بعد اوقات ہوتا ہے کہ ہم بالکل ڈوب چکے ہم ختم ہو چکے ہمارے گھر کا ماحول جو ہے وہ سیٹ نہیں ہو سکتا تو امیر نے فرمایا کہ آپ کیوں ڈوبے ہوئے ہیں ابھر جائیں آپ آپ آگے آ جائے تو اپنے گھر میں اگر مدنی ماحول بناتے ہیں تو اس کے الحمدللہ اثرات جو ہے وہ پوری فیملی پر پڑتے ہیں اور ظاہر آپ کی فیملی کا اثر جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ معاشرے پہ پڑے گا اور ایک اچھا مدنی ماحول بنتا ہے تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ چاہے وہ باب المدینہ ہو دوسرے ممالک ہوں ایک کوششیں جاری ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو مزید برکتیں عطا فرمائیں سلی الحبیب <سل> اللہ <تعالیٰ> صلی, اللہ صلی, اللہ صلی اللہ تعالیٰ اللہ علیہ محمد ابھی جو آپ آب جو ارشاد فرما رہے نا یہ یوں سمجھیے کہ اول تو ہمیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سے تاریخ و صحت و تندرستی عطا فرمائی ان کا جنید بھائی کا جو بیٹا ہے بے چاروں متظار کر اس کی ایک آپریشن آپریشن کی ایک اپنی تکلیف ہے اور اس وقت اس کرن میں کیا پوزیشن ہے اللہ بیٹا جانتا ہے لیکن یہ منظر دیکھ کر یقیناً دنیا بھر میں آشیکا رسول کو ایک مسرت و خوشی ہوئی ہوگی اس طرح ایک اچھا شگن ہے یہ آپ نہیں ہے اگر آپ حاجی امین آپ کو تو پتا ہوگا ہمارے رسالوں میں لکھا ہے اور قبریں کھلی ہمارے اسلامی بھائیوں کی جب قبریں کھولی تو قبریں کھلنے پر الحمدللہ اچھے اچھے مناظر آئے خوشخبریاں جیسے کہ ملحب ہوئی ملحب ہیں بارگاہ رسالہ صلی اللہ تعالی وسلم ملحب سے امیر سنت کی طرف سلام کا سلسلہ رہا اور خوشخبریوں کا سلسلہ رہا ہے مفتی دعوت اسلامی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی جو قبر کا معاملہ ہوا وہ دنیا نے دیکھا اسی طرح احرد و سجاد کی جو شہادتیں ہوئی تھی اس کے بعد کے معاملات بھی الحمدللہ دنیا بھر کو جن جن کو پتہ ہے انہوں نے دیکھا خود امیل سنت کا جو آپریشن تھا اس کی جو جھلکیاں تھیں اگر کوئی تعصب کی آئینہ اتار کر امیل سنت کے آپریشن کی جھلکیوں کو دیکھے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں امیل سنت کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت کی اور وہ سے پاک محبت بھی پیدا ہو جائے گی کہ یہ شان ہے ان کے مریدوں کی تو ان کے آکاؤں کا عالم کیا ہوگا اسی طرح یہ جو, جو ابھی جو جیسے ابھی ہم نے دیکھا اسی طرح ماشاءاللہ اللہ مدینہ شریف میں سبز گمبت کے سائے میں انتقال ہوا پچھلے دنوں بھی آپ کو یاد ہوگا ہمارے باب المدینہ کے اسلامی بھائی ہیں ان, کے ان کا بھی انتقال ہوا تھا اور ماشاء کہتے جس کو دوم دھام سے ان کا جنازہ آقا کے گنبد خضرہ کے سائے میں نکلا تو یہ, یہ, یہ ساری چیزیں ہیں یہ خوشخبریاں ہیں ایک طرح اللہ سے اللہ ایک اچھے شگن ہیں اور دعوت اسلامی والوں کے لیے جو مدنی کام کر رہے ہیں بلکہ میں کہوں گا کہ جو تھوڑے دور ہو رہے ہیں گویا کہ ان کو ایک کالنگ ہو رہی ہے کہ یہ دیکھو دور نہ جاؤ خریف آ جاؤ چمٹے رہو جوائنڈ رہو اسی تحریک میں رہو جینا بھی اسی تحریک میں مرنا بھی اسی تحریک میں اللہ کریم ایمان وافیت کے ساتھ ہمیں میٹھے مدینے میں شہادت کی مولانا فرمائی ان شاء اللہ امید ہے کہ بہتر ہوگا یا مجھے امیل سنت کا وہ جو ہے نا وہ یاد آ رہا ہے جو بارگہ رسالت میں آپ نے کی ہے کیا ہے وہ ہے نا ہے مبلک آقا جتنے کرو دور ان سے فتنے بری موت سے بچانا مدنی مدینے والے آمید تو آمید یہ یہ چیزیں یہ ہمیں اس پر دبندری ماحول پر استقامت فرمایا رہی بات یا ہانگ کانگ کی تو ہانگ کانگ میں الحمدللہ اس وقت یو سمجھیے کہ میں جب سے آیا جمعرات کو یہاں پہنچے ہیں اور جمعرات کو یہاں زہر ہم نے ہمارے مدی مرکز میں جا کے پڑی ایئرپورٹ سے سیدھا مدی مرکز ہی گئے اور وہاں سے پھر کچھ آرام کا وقفہ ہوا پھر شام کو آ, سلسلہ تھا رات کو اجتماع تھا تو اس سلسلے چل ہی رہے آج یہاں کی ایک بڑی مسجد ہے اس میں ایک ہال ہے اس میں الحمدللہ اجتماع ہوا متی چین براہ راست وہ اجتماع دکھایا گیا ہوگا اس کے بعد پھر اب چونکہ یہاں تین گھنٹے کا فرق ہے اب آپ کے یہاں سارے بارہ بجے رہے اور ہمارے یہاں اس وقت ساڑھے تین بجے رہے تو تین گھنٹے کا یہاں رات کا فرق ابھی رات کے ہمارے سارے تین بجے رہے تو اجتماع ہوا اجتماع کے بعد مین سدن کی آمد میں بھی کچھ وقت تھا تو ہمارا پھر وہ مدری مشورہ جاری رہا اور ابھی ہوتے, ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے اس وقت یہ ہوا ہے کہ افزا رات کے سارے تین بجے کتنے اسلام بھائی ہوں گے نہیں ہوں گے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ ہم ہم آدھی ہیں یا رات پر رہنے کی رات پر بیٹھنے کی تو یہاں کی قوم اتنی آدھی نہیں ہے اور کل ظہر کے بعد پھر یہاں کا سلسلہ شروع ہے اجتماعت کا سلسلہ شروع ہے الحمدللہ اور پھر مغرب کے بعد کا سلسلہ ہے عشاء کے بعد بھی ایک اکرا سلسلہ ہے تو اللہ کے الگ دو تین سلسلے ہیں کل انشاءاللہ یہاں کے جو اسٹوڈینٹ ہیں پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں اور جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ان میں بھی ترکیب ہے پھر تاجروں میں الگ ترکیب ہے تو یہ ایک سلسلہ یہاں جاری ہے ماشاء اللہ نو no ڈاؤٹ کہ میں اس وقت ہانگ کانگ میں دیکھ رہا ہوں اسلام بھائیوں کے ساتھ ہمارے دس مدری مراکز جو اسلامی بھائیوں نے یہاں قائم کیے ہیں اور دس کے دس میں دعوت اسلامی کے الحمد امام ہیں ان میں بعض مدنی بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے ہانگ کانگ یہ ایک شہر ہے سمجھو ملک ایک شہر ہے اور اتنے سے ایک شہر کے اندر ایک ملک کے اندر دس مدنی مراکز کا ہمارے سمے نے کرنا ہے یہ دس مدنی مراکز بھی یہ کرایے پر ہیں یعنی یہ سمجھے تقریباً کرائے پر ہیں اور کسی کا انیس ہزار ڈالر کرایہ ہے تو کسی کا کتنا ڈالر کرایہ ہے یہاں بہت مہنگا ہے یہ کہتے دنیا کا مہنگا ترین ملک ہے ون آف دی موسٹ ایکسپینسو کنٹری ان دا ولڈ ہانگ کانگ کو کہا جاتا ہے موسٹ ایکسپینسو کیونکہ یہ یہاں مطلب کہ چھوٹے چھوٹے مکانوں کے کرائے پانچ پانچ چھ چھ ہزار دس ہزار ڈالر ڈالر یہاں چودہ روپیہ ڈالر ہے یعنی چودہ روپیہ ریٹ پاکستان سے اگر ہم کرتے ہیں تو چودہ روپے اس کا ریٹ پڑتا ہے تو یہ جو چودہ روپیہ جو اس کا جو ریٹ پڑتا ہے تو یہ جو ریٹ ہے اس کے حساب سے جو ہے وہ بات کر رہا ہوں لیکن یہاں پر یہ ہے بہت مہنگا ملک بہت مہنگا ملک ہے تو یہاں پر اتنے مہنگے ملک کے اندر دس مدنی مراکز کیونکہ گورنمنٹ کی یہاں پر کچھ سہولتیں ہوتی ہیں مگر گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو چیز ملتی ہے نا اس کے بھی گورنمنٹ یہاں رینٹ رینٹ وصول کرتی ہے مگر پرائیویٹلی بھی یہاں پر رینٹ ہے اور ماشاء اللہ ہزاروں ہزاروں روپے کا کرایہ اللہ کی رحمت ہے کہ اسلامی بھائی دے رہے ہیں اور دیگر جو اخراجات ہوتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں دعوت اسلامی کے اخراجات ہیں وہ بھی یہاں پورے ہو رہے ہیں پھر یہاں کے جو مدنی منے مدنی منیاں ہیں انہیں الحمد مطلب کے پڑھایا جا رہا ہے مدس مدینہ بالیگان کی ترکیبیں ہیں اور یہ ساری ترکیبیں جو یہاں جاری ہیں اجتماع بھی ہفتہ وار ہو رہے ہیں اور پھر یہاں سے اسلامی بھائیوں نے بتایا ہے کہ تھائی لینڈ بھی جاتے ہیں تو دیگر اطراف جو نیبرنگ کنٹری کہلاتی ہے چائنا یا ابھی میں کل کل ایک اسلامی بھائی کے یہاں میرے مجھے جانا ہوا جمعہ کے جمعہ کے بعد تو وہاں ہم گئے تو ان کے ایک تو یہ رہتے تھے فورٹی ون فلور پر اکتالیس میں کہا چلو یار اچھا شگن ہو گیا آج کل ویسے ہم اچھا شگن دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ تو یہ لفٹ میں لے گئے فورٹی ون منزل پر اور فورٹی ون منزل پر ہم لوگ چڑھ تو گئے چڑھے گا لفٹی سیدھی بات ہے ٹھاک کر کے فورٹی ون مسجد پر پہنچے اب وہ باہر نکلے تو وہ گیلری میں لے کے مجھے گیلری میں لے کے تو وہاں دے گیلری سے گیری سے دکھاتے وہ جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے آپ کو میرے کا نظر ہے چائنا ہے کہا کاش تم یہاں سے مدینہ دکھاتے تھے بھائی جو مدینہ دیکھتے تو کچھ اور بات ہوتی تو پھر میں نے وہاں سے فیسبک پہ لائک بھی کیا تھا اب بارہ منٹ آجی امین وہاں سے چائنا ہے تو یہ ماشاءاللہ اللہ بتا رہے اسلام بھائی کے چائنا بھی جاتے ہیں اور وہاں بھی جا کر کچھ نہ کچھ دعوت اسلامی کے منتری کاموں کے لیے تو یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یا کوشش اور ظاہر ہے کہ بہتری کی ضرورت کہاں نہیں ہوتی ہے کی میں 2012 میں ہی آیا تھا تو چار مدنی مرا قسط ہے اور آج الحمد للہ تقریباً پانچ چھ سال پانچ سالوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی اور انہوں نے دس مدنی مراکز قائم کیے انشاءاللہ شاء ان قریب دو تین اور قائم ہو جائیں گے تو امید ہے کہ دو اٹھارہ میں دو اٹھارہ میں انشاءاللہ امید ہے کہ یہ چودہ سو انتالیس سے نیجری میں دیکھ لیں امید ہے کہ یہ تیرہ چودہ مدنی مراکز کر لیں گے مزید انشاءاللہ ان میں اضافہ ہوگا ضرورت تو ہے وہاں کے حالات کے اعتبار سے جو اپنے مدنی مذاکرے میں امیر علیہ سنت آمدیا نے جو گناہوں کی سزا کے متعلق سے مدنی پھول ارشاد فرما رہے تھے تو آپ نے اسے میں وہاں کے حالات سے آگاہی عطا فرمائی میں چاہوں گا کہ مدنی مذاکرے کی مدنی محق میں بھی حالات سے آگاہی کے پیش نظر کچھ آپ بات ارشاد فرمائیں اور اس پر پھر جو مبلغین ہے ماشاءاللہ عزوجل از مدنی مذاکرے کی مدنی محق میں بھی ایک تعداد ذمہ داران کی ہوتی ہے بیرون ممالک میں نیکی کی دعوت کی حاجت و ضرورت اس کے تعلق سے بھی ہمیں کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں اطر بھائی میں نے تو سمجھے کہ کچھ بیان کیا ہی نہیں ہے ہم جب یہاں بیٹھے تھے نا یوں سمجھے کہ اجتماع کے بعد آئے پھر کھانا کھایا ہم نے اور کھانا سندر کے آغاز سے امتدا ہم کافی دیر بیٹھ کر تھی پبلک کے ساتھ میں حاضر تھا اور یہاں کے جو لوگ تھے نوجوان تھے اور اس میں ہند کے بھی تھے پاکستان کے بھی تھے ہم بہت دیر تک بیٹھے رہے اور بڑی مطلب گفتہ بے حالات جس کو میں کہوں نا میں جو کہہ رہا تھا کہ مطلب آپ کیسے رہ رہے ہیں یہاں پر نا آپ, آپ کو لگتا نہیں ہے یار یہ کچھ ہو جائے گا اللہ نہ کرے اللہ اللہ میں اللہ آپ کو کیا ارض کروں یعنی کس طرح یہ یہاں پر ویزا کے لیے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور عورتوں کے معاملے میں جو مسائل ہیں اور پھر اجی میں مجھے میں صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو میں بول نہیں پا رہا ہوں آپ سمجھ جائیں میں بول نہیں پا رہا ہوں میں بس اب اس امید پر ہوں کہ یہاں لکھوا لیا جائے میں نے ان کو عرز کی تھی اسلام بھائی کو میں نے, عرز کی. میں نے کہا یار یا ہزاروں لاکھ ہزاروں ہزاروں میں کہتا ہوں کہ مسلمان یہاں پر اتنی برائیوں میں مبتلا اور وہ برائیاں ایک تو ہے نا شراب پینے کی برائی ہے ایک جوا کھیلنے کی برائی ہے بدکاری کی برائی ہے وہ برائیاں اپنی جگہ پر اس کا علاج اللہ تعالیٰ ہمیں عطا, عطا کرے ہم اس کا علاج کریں اللہ ہمیں توفیق دے لیکن یہ جو یہاں پر سیٹلڈ ہونے کے لیے کہ یار یہاں مجھے ویزا مل جائے یہاں میرا پاسپورٹ ہو جائے یہاں پر میرا کارڈ بن جائے اور یہاں پر میرا تھوڑا بزنس ہو جائے اور میں لیگل یہاں ہو جاؤں وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ کرے اس کے لیے جو مطلب کہ یہاں پر جو ہے نا یعنی مفتی صاحب یا موجود ہیں مفتی صاحب لوگ یہاں پر اپنا نصب بدلتے ہیں یعنی پیپر میں باقاعدہ اپنا نصب بدل کے لکھتے ہیں کہ میرا باپ یہ نہ میرا بیٹا یہ یعنی نقص بدلنا اور ود مطلب کہ میرڈ یا رہنا اور دس 15- پندرہ پندرہ سال تک بغیر شادی کے یہاں رہتے ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں جیسے میں نے کہا نا اور پھر یہ جا کر میاں بیوی بی وہاں یہاں جا کر مطلب اپنا وہ بیان دیتے کہ ہاں یہ بچہ ہمارا ہے یعنی لڑ... عورت بھی بولے گا بچہ میرا ہے تو وہ آدمی بولے گا یہ بچہ میرا ہے ان دونوں کی گواہوں کے مطلب کہ وہ بچہ ان کے نام پر لکھ لیا جائے گا آپ یہ جو سمجھے کہ یہ دو تین دن میں جو مجھے پتا چلا ہے یہ کس جھلکیاں میں آپ کے بیان کر رہا ہوں اللہ اور بندہ غور کرے کہ اس کی تباہی کتنی ہوگی اللہ, اکبر اللہ, اکبر اللہ وہاں کی سوشل سوسائٹی کی جو کیفیت اللہ ہمیں یہاں مطلب کہ آپ واقعی صحیح کہ سوشل سوسائٹی کو لے لیں مطلب پرسنل لے لیں فائنینشلی لے لیں اپنی دیکھے اتر بھائی لوگ پیسہ کمانے آتے ہیں لوگوں کو ایک تو یہ پتہ نہیں ہے کہ پیسہ کمانا کیسا ہے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ملک میں رہنا کیسا ہے نان مسلم کنٹری کے اندر آپ رہ رہے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں آپ کو ان غیر مسلموں کے ساتھ کیسے رہنا ہے غیر مسلموں کے معاملات کیا ہیں کھانے پینے کے معاملات کیا ہیں حرام اور حلال کے معاملات کیا ہیں ان تمام تر چیزوں کو غور البتہ میں اب یہ بتا دوں ہم نے سارے باتوں کو کر کے ڈسکشن کر کے ہم نے ایک مجلس بنائی ہے کہ یہاں کے سارے سوالات اور یہاں کے حالات دکھے جائیں اور انشاءاللہ اس پر دار شرع نمائی لی جائے اور یہ شرع نما اگر مل جاتی ہے تو یہ لے کر یہاں پر لاکھوں مسلمانوں کو یہ شرع نمائی دی جائے تاکہ ان کو بچایا جائے پھر اسی طرح کی کچھ نہ کچھ صورت حال آپ کو دیگر ممالک میں بھی ملے گی جہاں پر لوگ کمانے کے لیے جاتے ہیں تو ملتی جلتی صورتحال دنیا کے کئی ملکوں میں انشاءاللہ امید ہے کہ یہ تحریر اگر آ گئی اور اللہ ہمارے مفتیان کرام کو سلامت رکھے اگر پراپرلی سو فتبہ آ گیا میں امید کرتا ہوں کہ امت کو ایک بہت بڑے فطروں سے اور بہت سارے گناہوں سے بچانے میں دعوت اسلامی کامیاب ہوگی آمین, آمین, آمین, آمین. آئیے پیچھے مذاکر کے مدی مہک کے سوالات بھی چلائیں کال لیتے ہیں جی کال لے لیجیے راجی اختر کے بارگاہ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حضوری میں کرنا چاہتا تھا کہ اللہ پیر صاحب کو سلامت رکھے جب وہ آبی. ویڈیو دکھائی گئی نا جو کلپ کے ایک اسلامی بھائی سبز گمبد کے سائے میں ان کا انتقال ہوا بڑے ہی خوش قسمت تھے وہ تو میں نا جب یہ بات ہوئی تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ پیر صاحب کیا فرماتے کہ اس کے بارے میں پیر صاحب کیا فرمائیں گے کہ میرا گمان تھا کہ یقیناً اپنے بارے میں یہ گمان کریں گے کہ میں کاش وہاں اٹھتا یا کوئی اعلیٰ کریں گے لیکن اللہ پیر صاحب کو سلامت رکھے کیا بات ہے میرے پیر صاحب کی اللہ شاد وباد رکھے انہیں انہوں نے مزید مزید اعلیٰ میری سوچ سے بھی زیادہ اعلی بات کی کہ کاش میں ان اسلامی بھائی کے سینے کا بالک تھا اللہ, اللہ اللہ میرے پیر صاحب کو سلامت رکھے اللہ ان کو صدقہ مجھے میرے والدین کو میرے بھائیوں کو سب کو نیک بُلائے آپ کے بارگاہ میں ارضی ہے کہ آپ دعا فرمائیں اللہ پاک بدینہ میں بھی مدینہ میں بہت نصیب ہوں آمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بے حصاب مغفرت فرمائے ایمان اور آفیت پر میٹھے مدینے میں شہادت کی موت پیش فرمائے ایک اور کال شامل کر لیں عبدالسلامتاری ہند کے شہر کلکتہ سے عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ مدنی مذاکرے کی تو کیا بات ہے اشمل ہمارے ہاں آج بھی اجتماعی طور پر دیکھنے کی ترکیب تھی اللہ تعالی ہمارے امیر علیہ سنت کو شاد آباد رکھے اور یہ خصوصی سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک ماشاءاللہ یہ بھی اپنے آپ میں ہے بے مثال اللہ تعالی ہم سب کو خوب خوب مدنی مذاکرے سے مستفیض ہونے کی سعادت اور فرمائے اور ماشاءاللہ اللہ نگران شورا بھی ہانگ کانگ میں فیضان اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھی شادو آباد رکھے سلامت رکھے ایمان پر خاتمے کی دعا فرما دیجیے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ ایمان اور عافیت پر میچھے مدینے میں موت نصیب فرمائے اچھا اس میں یہ بات بھی ہمارے مدنی چہر کے ناظرین بھی غور کر رہے ہوں گے کہ جہاں اجتماعی طور پر دیکھنے دکھانے کے جو سلسلہ ہوتا ہے یہ بھی ایک بڑی زبردست خیرخوائی ہے کیونکہ دینی جتمات میں شرکت کرنے میں عموماً اوائڈ کیا جاتا ہے لیکن الحمد دعوت اسلامی کے تحت جو وہ نیکیاں جب کرنے کا ایک جذبہ ملتا ہے تو کہیں نہ کہیں جمع ہو کر اور یہ ہم سنتے ہیں کہ سینکڑوں مقامات پر الحمد ہمارے اسلائی میں جمع ہو کر دیکھنے کی ترقی بناتی ہے وہ صبح ایک موضوع چلا تھا مسجد کے حوالے سے جو ابتدائی جو ایک سوال تھا کہ بچے کو مسجد میں لانے کے حوالے سے کہ بلکہ وہ مسجدیں جو بنائی گئی تو اس میں کیا ہم کھیل سکتے ہیں کیا ہم ہم یوں جیسے بچے ہس بول کرتے ہیں تو مسکرا ہس سکتے, سکتے، ہس ہسی کر سکتے ہیں اس طرح سے کچھ ایک مدنی منی کا سوال تھا تو امیر علی سنت نے یہی فرمایا کہ مسجد کا اصل مقصد جو نماز ہے اور دیگر یہ عبادت کے معاملہ جو علم دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہے تو اب جب ہم ان تمام باتوں کو سن کے جب اپنی موجودہ کیفیت کا جو خیال کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد کا تقدس اس وہ پامال ہو رہا ہے اب میں ایک باپ ہوں میں اپنے بچوں کو بھی لے کے جاتا ہوں میں خود بھی جاتا ہوں محلے میں ہو سکتا ہے کہ میں جس مسجد محلے میں رہتا ہوں مسجد بھی ہے تو بینگ اے مسلم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسجد کے تقدس کو بحال کرنے میں میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں یہ اگر کچھ اس پر مجموعی طور پر امیر علیہ سنت نے اگر اس پر ہے فرمایا اگر کچھ اس پر کلام ہو جائے لیکن مسجد میں جو لے کر آ رہے ہیں والدین اس میں ان والی صاحب جو ہیں یا سرپرچ جو بھی لے کر آ رہے ہیں ان کی کیا اس میں نیت ہے اگر تو بچے کا ذہن بنانا ہے کہ مسجد کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو تو ظاہر ہے کہ یہ ایک اچھی نیت ہے لیکن اچھی نیت پر ثواب اسی وقت ملے گا جب کہ آپ شریعت متحرہ کے حکم پر عمل کریں گے اپنی مرضی سے اگر ہم شریعت متحرہ کے احکام کے خلاف ورزی کرتے پھریں گے تو پھر نتیجہ خراب ہی نکلے گا تو آپ بچے کو مسجد میں لاتے ہوئے بہت سے لوگ یہ ہی کہتے ہیں کہ اگر نہیں لائیں گے تو اس کی عادت کیسے بنے گی مسجد کی تو دیکھیں آپ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم مسجد کے سے محبت بھی فرماتے تھے اور مسجد کے بارے میں لوگوں کے دل میں کیسی محبت پیدا کی جائے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہماری نسبت زیادہ معلوم ہے تو جو نبی کے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں اسے بچوں کو لانا ہی نہیں ہے بچوں کو, بچوں بچوں کو مسجد سے دور رکھنے کا حکم دیا آوازیں بلند کرنے سے بچانے کا حکم دیا مسجدوں کے کہ میں آوازیں بلند نہ کی جائیں تو اب مسجد میں جس عمر کے بچوں کو لانے کی اجازت دی گئی کہ جو سمجھدار ہو چکے جن سے مسجد کے اندر نہ گندگی کا اندیشہ ہے نہ ہی وہ مسجد کے اندر آ کے مسجد کا تقدس پامال کریں گے تو پھر ایسے بچوں کو مسجد میں لائیں اور ضرور لائیں اچھی بات ہے کہ ان کو مسجد میں لایا جائے اور جو بھی مسجد میں لانے کے آداب ہیں کہ اب انہوں نے صف میں کہا جا کے کہ کھڑا ہونا ہے یہ ان کو سکھا کر لائیں تو اس سے انشاءاللہ شاء آپ کے بچے کے دل کے اندر مسجد کی محبت بھی پیدا ہوگی اور جو شریعت مطالعہ کے مطابق عمل ہوگا تو اس پر انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا ورنہ آپ لے کر آئیں گے تو ظاہر ہے کہ محبت اللہ تبارک وطر نے پیدا فرمانی ہے محبت پر ثواب اللہ تبارک وطر نے عطا فرمانا ہے تو جب آپ اس, اس کی ہی شریعت کی خلاف ورزی کے کر کے لائیں گے تو کہاں سے پھر آپ کو وہ ثواب اور محبت ملے گی نہیں اس میں تو امیر علیہ سنت کا جو, جو آغاز کا جو انداز دکھایا جاتا ہے اماما شریف باندھنے کا تو عطر لگانے کا تو ایک اہتمام کرنے تو یہ بھی مسجد کی طرف جا رہے نا تو یہ جو ہماری تربیت ہے تو اگر والد اپنے ساتھ بچوں کو لاتا ہے تو وہ لا کر اگر اس کو لانے سے پہلے ہی جو ڈسپلن ہے یعنی اگر کہیں بھی کوئی بڑے جگہ پر جاتے ہیں کسی بڑے شخص سے ملنے جاتے ہیں تو ہر کوئی تھوڑی پتکتا رہتا ہے بھائی کسی کے گھر جانا ہے تو بالکل باقاعدہ سکھا کر بھیجتے ہیں خبردار ہاتھ نہیں لگانا بیٹھنا یوں کھانا یوں چیز یو لینا یوں دے بیٹھنا ہے کچھ مانگنا نہیں وہاں پر کوئی کچھ دے تو نا سکھا کر بیچتے کہ کچھ لینا نہیں انکل کو منا کر دینا تو وہ بعض اوقات کو تحفہ بھی بچے کو دیتے ہیں تو والدین نے سکھایا ہوتا ہے کہ کچھ لینا نہیں ہے تو اس طرح کی جو آپ اپنے اگر کسی بڑی فیملی میں جاتے ہیں بڑے کسی شخصیت کے یہاں جاتے ہیں تو فرمائی یہ بھی تو ایک ہوتا ہے نا کہ یہ تربیت کرتے ہی نا تو کیا مسجد میں جانے سے پہلے ہم اپنے بچوں کو نہ سمجھائیں میں بالکل آپ نے بہت زبردست بات اشار فرمائی کہ ہر جگہ کے مینر سے اور واقعی جب ہم اللہ کریم جل مجدو کی مبارک حاضر ہوں تو اس کے مینرس تو سب سے زیادہ ہیں اور الحمد للہ رب عالم جس طرح قبلہ مفتی صاحب دامد بارکات الشاد فرایا اور قبلہ سے بھی قبل سرکار امیر علیہ سنت دامت بارکاتون عالیہ کی جو مدنی پھول ہیں اور حضور امیر علیہ سنت دامت براکاتون علیہ کی اس حوالے سے جو باریک بینی ہے بچہ تو بچہ ہے نا آپ تو بڑے بڑوں پہ جو تربیت فرماتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر پہلے دوسرے مدنی مذاکر میں امیر علیہ سنت دامد بارکاتون عالیہ باقاعدہ مسجد کے آداب آداب مسجد بیان فرماتے ہیں تو یہ حقیقت پر مبنی بات ہے کہ ہماری ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو گھر سے باہر کیسے نکلنا ہے مہمان کے ہاں کیا صورت ہونی چاہیے ننیال میں کیسے جائیں ددیال میں کیسے جائیں اسکول میں آپ کا انداز کیا ہو کسی کے ہاں کسی تقریب میں جائے تو وہاں ترکیب کیا ہو وہ تو واقعی بچے کو سکھا کر بھیجتے ہیں مگر جب بھی اللہ پاک عزوجل وجل کے مبارک جناب حاضری کی صورت ہو مسجد پاک میں آنے کی ترکیب ہو تو اللہ کرے کہ واقعی ہمارا یہ مزاج بن جائے اول تو اس بچے کو آنے کی اجازت ہی نہیں جس کا ذکر قبلہ نے فرمایا اور پھر جن کو آنے کی اجازت ہے انہیں بھی آداب سکھانا بتانا سمجھانا اور اس کے مطابق آگے بڑھنا اللہ کرے کہ ہم سب کا مزاج بنائی یہ مدنی شہر کے ناظرین بھی اس میں اپنا ذہن بنائے اور یہ جو باتیں ہوتی ہیں مجھے مفتی صاحب کی ایک بات بڑی پیاری مطلب باتیں پیاری ہوتی ہیں تو مسواق کی ایک فضیلت پر کوئی کلام ہو رہا تھا تو شاید یہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں ہی آپ نے کچھ جس طرح کلام کرنا کہ آپ نماز سے پہلے اچھی طرح مسوا کریں پھر نماز پڑھیں گے آپ کو اس نماز کے پڑھنے میں بھی ایک لذت ملے گی تو یہ جتنے بھی ایسے مدنی پھول جو ہم بیان کر رہے ہیں یہاں پر امیر سے سن رہے ہیں تو یہ واقعی اگر اس پر عمل ہوتا ہے آپ دیکھیے خود ہی اپنی آپ کو کیفیت چینج ہوگی اور پھر مسجد کے جو تقدس کی بحالی کا حوالہ ہوا تو جو سفائی ستھرائی اب آپ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے بلڈنگ کو صاف ستھرا رکھنا ہے آپ مہینے کا مینٹینس دے رہے بلڈنگ میں جناب کچرا اٹھایا جا رہا ہے صفائیاں کی جا رہی ہیں بلڈنگ میں پوچھے لگائے جا رہے ہے سب کچھ ہے لیکن جو مسجد ہے اس کا بھی تو ایکسپینس بڑھ رہا ہے آپ اس اگر उसको کو رکھنا ہے اس کو تو ہمیں اس میں بھی جو بھی وہاں کی کمیٹی ہے جو بھی لوگ ہیں اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے آئیے کال شامل کرتے ہیں مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں ماشاءاللہ اللہ نگرانی شع ہمارے امیر اہل سنت کے شعر دیگر ملکوں میں مدنی کاموں کے لیے ماشاء اللہ تشریف لے کے گئے ہوئے آپ کو دیکھ کر ہمارا بھی مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن بنتا ہے انشاءاللہ اللہ ہم بھی تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ ضرور اس میں و اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے اج امی جی جی مزید ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدنی قافلے کا مسافر بنائے اور جتنے بھی دعوت اسلامی والے آج یا کل دیکھیں یا کبھی بھی دیکھیں میں آپ سب کو ارض کرتا ہوں آپ سب کے گھر والوں سے لیے میں ارض کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا دعوت اسلامی والا نہ رہے جس نے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر نہ کیا ہو آپ سوچئے کہ جتنے دعوت اسلامی والے دنیا بھر میں آج سن رہے ہیں کل سنیں گے یا کبھی بھی سنیں گے دنیا بھر میں جس انداز پر برائیاں بے حیاں پھیل رہی ہیں اور جو کچھ کتنے فساد پھیل رہے ہیں اور مسلمان جس طرح علم اور عمل سے دور ہوتے جا رہے ہیں آپ جتنے گھروں پر بیٹھے ہیں اپنے شہروں میں رہتے ہیں نہیں سفر کرتے آپ مہربانی کریں ملک میں کرے جس ملک میں آپ رہتے ہیں, پاکستان ہیں کس شہر میں کس علاقے میں حاجت نہیں ہے بیرون ملک کہاں حاجت نہیں ہے آپ ہمت کریں ایسے ایسے میرا کال ہے شاید لاکھوں دعوت اسلامی والے ہوں گے جنہوں نے شاید صحیح معینہ میں مدنی کافلوں میں سفر کیا بھی نہیں ہوگا جن کو اللہ تعالی نے وسرت دی ہے وہ بیرون ملک سفر کرے تربیت حاصل کرے اور پھر دیکھیں کہ کس طرح مطلب کہ آپ کے اپنے ذہن کھلیں گے یہ تو سائل محترم کے لیے میں نے عرض کر دیا جو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ نے ماشاءاللہ کال کی اور آپ نے مدنی کافرے کی نیت کی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں دے بہت بہت شکریہ میں آپ کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں دوسرا یہ کہ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی مدنی منوں کو مسجد میں لانے وغیرہ کے حوالے سے تو میری اس میں مدنی التجا یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ایک سلسلہ یہ مدنی مذاکرے کے مدنی مہک میں یہ تھا کہ آواز آ رہی ہے میری مدینہ مدینہ مدینہ آواز تو آ رہی ہے مدینہ مدینہ آواز آ رہی ہے جی جی آوازین جی آواز آ رہی جی ہے اچھا ارض یہ ہے کہ جیسے مسجد کا جیسے اللہ چلا تھا تو پچھلے آپ کو یاد ہوگا ہم نے سلسلے میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کے حوالے سے جن چیزوں دے دے سے منع فرمایا کہ مسجد عبادت کے لیے ہے اور ان چیزوں سے مسجد سے روکا گیا جہاں لوگ عبادت میں ان کے خلل واقع ہو اب یار مسجد میں اور پارک میں فرق تو رکھا جائے گا نا جی جی مسجد میں لوگ تلاوت کر رہے ہیں مسجد میں لوگ عبادت کر رہے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں عبادت کرنے کے لاج ان کو یکسوئی چاہیے انہیں مطلب کہ ایک شور و گل ہوگا بچے کھیل کود کریں گے تو نماز میں عبادت میں جو خلل واقع ہوگا تو یہ کون سا عقل مند انسان ہے جو اس بات کو نہیں سمجھے گا آپ سالے اپنے بیٹے کو اٹھا کر مسجد میں لے کر آ جائے گا میرا بیٹا تو مسجدیں جن چیزوں کے لیے ہیں انہی چیزوں کے لیے رکھا جائے اور اس کو سمجھ لیا کہ اگر گھروں میں جائیں گے تو کوئی کہہ دے گا کہ یار کیسا بچہ ہے لیکن مسجد میں کون کس کو بولے گا اس لیے جو مسجد کے ذمہ داران ہوتے ہیں ان کو یہ ذمہ داریاں دی جاتی ہیں کہ وہ ان چیزوں سے مسجد کو مسجد کا حفاظت کرتے رہیں ماشاء اللہ اس میں سوال ہوا اور وہ واقعی ایک بڑا ایک اہم مطلب توجہ میری تو گئی اس پر جو ایک بیمار ہو جاتا ہے اور ایک جملہ ہمارے یہاں کہنے والے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے بیمار کر دیا اب یہ تو ایک سنا تھا اس سے پہلے کہ نہیں کہنا چاہیے آج بڑی میں نے ذاتی طور پر ایک جملہ میں نے بڑی مجھے سیکھنے کو ملا کہ جو بے اولاد ہوتا ہے اور وہ جو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے اللہ اکبر یعنی اس پر جو امیر علیہ سنت نے جو تربیت فرمائی کہ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے جائز ناجائز کی غلطاً اس نے کوئی وہ نہیں بیان کیا مگر وہ جو احتیاطی جو ایک انداز اختیار کرنے کا جو ہم شروع سے دیکھتے ہیں امیر علیہ سنت کا تو یہ بڑا خوبصورت مجھے ایک وہ لگا کہ اس میں کچھ مزید کلام ہو تو یہ بہت اچھا توجہ دلائی بنیاد ہی یہی ہے کہ ہر اچھے کام کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی کی جائے یعنی بہت معمولی بظاہر دیکھا جائے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع معلوم ہوتا ہے دوسرا دین کی احتیاطیں اس سے معلوم ہوتی ہیں کہ بندہ کس قدر محتاط ہے کہ اچھی چیز کی نسبت وہ ہر اچھی چیز کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر رہا ہے اور جو بھی ایسا کام ہے کہ جس میں بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی کمی ہے اگرچہ کہ اللہ کے کسی کام کے اندر کوئی کمی نہیں ہے لیکن ہم جو دنیا کے اندر چیزیں دیکھتے ہیں تو اس اعتبار سے اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں کرنی چاہیے اگرچہ کے خنزیر اور کتے وغیرہ کو سب کو اللہ تبارک وطالعہ نے پیدا کیا لیکن خاص طور پہ اس طرح کہنے سے منع کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود کتے اور خنزیر کا خالق کہا جائے اس سے منع کیا گیا حالانکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مخلوق ہیں لیکن چونکہ ہمارے عرف کے اندر یہ چیزیں اچھی نہیں سمجھ جاتی تو اس لیے اگرچہ کہ خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے لیکن اس کی طرف اس کی نسبت نہیں کرنی چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول کئی مرتبہ امیر سنت کی بیان فرماتے ہیں آج بھی بیان فرمایا کہ وہ ادا جب میں مریض ہوتا ہوں حالانکہ مرض اللہ تبارک وطالی ہی عطا فرماتا ہے جس طرح وہ شفا عطا فرماتا ہے لیکن مرض کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذات کی طرف کیفہ ہوا یشقین لیکن جب شفا کا معاملہ آیا تو فرمایا کہ وہ مجھے شفا دیتا ہے تو یہ تو قرآن قرآن مجید فرقان حمید کا اسلوب ہے طریقہ کار ہے انبیاء کرام کا علیہ مسلام کا طریقہ کار ہے یہ اسلام کی پیاری میٹھی سونی تعلیمات قربان جاؤں یقیناً جو تعلیمات ہے اسلام ہیں تعلیمات قرآن ہیں حق حق اور حق ہے مگر عوامی اعتبار سے حضور امیر اللہ سنت دعمت برکات العلیہ کا جو انداز بیان ہے نا کتنی باریک بینی کے ساتھ کتنے آسان انداز سے ماشاء تربیت کے مدنی پھولتا فرماتے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت دعمت برکات العیہ کو سلامت رکھے واقعی وہ کتنی ہی ساری چیزیں جو یقیناً کتابوں کی ملکیت ہیں مگر اسے عوام کے سینوں میں اتارنا اللہ کا توڑ بھی روزی بندش ہو گئی پچاس کا پیالہ چالیس کا بیچ رہا تو سوچتے سے وہ سیل لگا دی تو اس کی سیل بڑھ گئی تو بندش کو رو رہا ہے وہ اس نے کیا کردار ادا کیا تو کئی ایسی باتیں اللہ کی رحمت سے ہم کو مدنی مذاکرے میں جو جذبہ اللہ تعالیٰ نے امیر اللہ سنت دامت برکاتون علیہ کو عطا فرمایا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے ماشاءاللہ انفرادی طور پر اجتماعی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور امیر اللہ سنت دامت برکات علیہ اصلاح معاشرہ کے جذبے سے کیسے سرشان اللہ کی اور آپ کا ایک ایک کلمہ اور اس کلیمے کا ایک ایک لفظ کس طرح سے ماشاءاللہ ہماری اصلاح کے لیے جی کملا جی جی امین سنت کے مدری پھول ماشاءاللہ بیان ہو رہے ہیں اسی میں امیر سورت نے آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ ہفتے پہلے مفتی صاحب غالباً یہاں جلوہ فرما ہو تو, تو یہ امیر سورت سے پچھلے دنوں میں نے سوال جواب کا سلسلہ کیا تھا کہ لوگ یہاں بیرون ملک ان کے یہاں انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی میت کو اپنے ملک منگواتے ہیں اور اس کا جو پروسیجر ہے وہ اتنا ڈینجر ہے تو یہاں بھی بہت عجیب و غریب حالت ہے جہاں میں ہوں ابھی جو باتیں ہو رہی تھی ان میں یہ بھی تھا آپ کو سن کر شاید حیرت ہوگی یہاں پر جو قبر ہے نا چالیس ہزار ڈالر سے پینتالیس ہزار ڈالر فورٹی ٹو فورٹی فائیو تھاؤزینڈ ڈالر یہ یہاں سمجھے کہ ایک قبر کے لیے خرچہ ہوتا ہے Allah. اتنی Allah. مہنگی قبر ہے یہاں پر زمین میں دفن کے لیے اور تقریباً بھیجنے کا بھی اتنا ہی خرچہ ہے جو یہ بتا رہے تھے دیکھیں جو مجھے انفارمیشن ہے جو انہوں نے بتائی ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں اچھا اب مطلب ان کو اچھا اب یہ جو بھیجنا ہے نا اس میں اس میں آپ سمجھیے کہ مجھے جو انہوں نے بتایا کہ یہ مطلب چند دن لگتے ہیں اور باڈی کو ڈیتھ باڈی کو یہ کولڈ اسٹوریج میں رکھتے ہیں کولڈ اسٹوریج میں رکھنے کے لیے یہ کہیں ادھر سینے کی طرف چیرا مارتے ہیں یہاں کوئی ان کی وین نکالتے ہیں اور مردے کی میت کی وین نکالتے ہیں اور اس کے اندر کوئی اتنا بڑا یہ بتاتے کوئی بڑا سا انجیکشن ہوتا ہے وہ انجیکشن اس کے اندر لگاتے ہیں تاکہ اس کی باڈی جو ہے نا وہ اس کے اندر وہ یہ محفوظ ہو جائے اب بعض اوقات کئی کئی دنوں تک یہ باڈی رہتی ہے اب وہ ان کو ان کو بھیجنا ہوتا ہے باہر اب ان کو آج میں نے ارض کی کہ بھائی یہی تدفین کر دیا کریں جب خرچہ دونوں طرف برابر ہے خرچہ برابر ہو یا نہ وہ الگ بات ہے لیکن جو میت کو جو تکلیف ہو رہی ہے میت کے لیے جو آزمائش آ رہی ہے اس پر کوئی کرم کرے اور میت کو یہیں دفن کر دیں اب یہ ان کا ایک عجیب مطالبہ ہوتا ہے عجیب بات کی کہ جناب ہم میت کو دفن کر دیں گھر سے وہ ادھر سے آتا ہے کہ نہیں ادھر لاش ادھر بھیجو اب میں نے کہا جب آپ زندہ ہو تو آپ کو سارے گھر والے یہ کہہ رہے ادھر ہی رہے ادھر ہی رہے ادھر ہی رہے ادھر ہی رہے آنے کی کوئی ضرورت نہیں آنے کی باتیں کرو تبھی منع کر دیتے جب زندہ آتے تو ادھر ہی رہے اور جب انتقال کر گے تو آ جا اللہ اللہ جب پتہ ہے کہ وہاں بھی وہاں بھی جنازہ جانا ہے میئر جانا ہے دو چار گھنٹے رہنا ہے اور دو چار گھنٹے کے وہ تو قبرستان چلے جانا ہے اور گھر کی عورتیں کو قبرستان جا کر تھوڑی روئیں گے یہ مطلب ان کو تھوڑی جانے کی اجازت ملے گی تو اب اب خود گھر اچھا ان کو اتنا فون آ جائے گا نہیں نہیں آنے کی ضرورت نہیں کوئی بات نہیں ہے نہیں بیٹی کو ہم دیکھ لیں گے نہیں ابا جان بلے بیمار ہے ٹھیک ہم آج پیسے دے یہاں میں یہاں کے ساتھ بیٹھا ہوں نا بس ایک ہی مطلب بولا گھر سے بھی ہم کو ایک ہی دھن ہے پیسے بھیجو پیسے بھیجو پیسے, بھیجو, پیسے بھیجو, نوٹے بھیجو نوٹے بھیجو نوٹے بھیجو نوٹے بھیجو Allah اور مطلب کہ آنے کی باتیں کریں گے اچھا کوئی بیمار ہے پوچھنے والا نہیں یہاں جو بد اخلاقی شادی کے نام پر اور پاسپورٹ اور ویزا کے نام پر ہو رہی ہے فیملی کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں ہمارا بچہ کیا کر موسٹلی بتا ہوتا ہے نارملی مگر بس وہ یہ کہ وہ کرے گا تو ہم کو پیسے بھیجے گا پیسے بھیجے گا نوٹے بھیجے گا اور یہ ساری چیزیں ہوں گی اور جب انتقال ہو جائے تو نہیں میرا بیٹا واپس میرے پاس بھیج دو نہیں ابا کو واپس ہمارے پاس بھیج دو ارے بھائی جب حیات تھے تب تو آپ کو ملنے کی تمنا بھی نہیں تھی اتنی یاد اللہ اور خالی وہ میں سب کو نہیں کہہ رہا نارملی میں سب کو نہیں کہہ رہا ایک ایسے چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں اب آپ بتاؤ یار کہ چھ چھ دن آٹھ آٹھ دن چٹیاں ہوں تو دس بارہ بارہ میں نے آج بھی ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں جیسے میں نے مدنی مذاکرے بتایا نا کہ چھ سال تک آدمی کی میت جو تھی وہ کسٹڈی میں پڑی رہی اور ورثہ نہیں ملے اور ورثہ نہ ملنے کی صورت میں اس کو جلا دیا گیا یار بتاؤ یار کیسا عجیب حال ہے یار وہ میں اتنا مت اس معاملے میں تھا تو میں یہی مدری مذاکرے کے مدنی محکم میں چونکہ یہ ہمارا ایک رات کا سلسلہ ہوتا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ساؤتھ افریقہ اور یو کے اور اس طرح کے جو ممالک ہیں یہ شاید ہمیں اس ٹائم پر دیکھیں اور امریکہ امریکہ میں بھی جو سٹرڈے چھٹی ہوتی ہے تو اس وقت امریکہ میں بھی سمجھے کہ دوپہر کے بارہ یا ایک بج ہوگا کم و شاید جو میں سمجھ رہا ہوں تو مطلب یہ کہ امیر سنت جو مدنی پور عطا فرمائے نہ کہ وہی واقعی وہ جو ہمارے م... بھائی بتا رہے تھے آجی ہمیں جب یہ کولڈ اسٹوریج سے جو میت نکلتی ہے نا جی اور جب ہم اس کو گسل دیتے ہیں نا تو میت برف کے اندر اتنی مطلب سخت ہو گئی ہوتی ہے اور جب ہم اس کو گرم پانی سے گسل دے رہے ہوتے ہیں تو اس کی جو جلد ہے نا وہ ہاتھ میں آ جاتی ہے میت کی جلد ہاتھ میں میت کو تکلیف کتنی ہوتی ہوگی Allah. یہ میں ان تمام کو کہہ رہا ہوں جن کے فیملی ممبر ملک سے باہر ہیں اور آپ مطلب کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کون سی آپ کی محبت ہے کہ وہ حیات تھا تو آپ نے اس کو ہانے نہیں دیا میں نارمل کہہ رہا ہوں میں ہر کو نہیں کہہ رہا بعض ماں باپ چاہتے کہ ہماری اولاد آ جائے بعض فیملی چاہتی ہوں کہ ہمارے یہ گھر والے واپس آ جائے سیدھی سے بات ہے میں سب کو سوفیسر نہیں کہتا اوکے نہ بھی نہیں سب کو سوفیسر نائس آفیسر ایسے کر رہے ہوں گے مگر ایک ایسی جنرل بات کر رہا ہوں جو یہاں بھی ایک چیز کا تصور ملتا ہے کہ اب اتنی تکلیفوں میں میت بلوانے کا کیا فائدہ اللہ تبارک و تعالی مطلب توفیق دے اور شریعت شریعت کے تقاضے پورے ہوں تو جہاں انتقال ہوا ہے وہیں سپرد کھا کر دیا جائے اس معاملے میں کچھ مدنی پور دینا چاہیں تو مدینہ مدینہ قبلا مفتی صاحب تو تشریف لے گئے میرے ذہن میں ایک بات یادیت صاحب آپ کی اس گفتگو سے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ علم کی بہت زیادہ کمی کی وجہ کہ لوگوں کو اس بات کا شاید علم ہی نہیں کہ مرنے کے بعد میت کو تکلیف کا کانسیپٹ یہ اسلامکٹ کانسیپٹ ہے اور یہ ہمارے عقائد میں سے ہے اور ہماری بہت بڑی تعداد اس کانسیپٹ کو ہی اپنے ذہن میں ابھی تک نہیں کلیئر کر پائی شاید اسی وجہ سے لوگ اس طرح سے کولڈ اسٹوریج میں رکھنا یا کئی کئی دن ویٹنگ پر رکھنا یا کوفن میں اصلاح کی ترکیبوں کو اختیار کرنے کے معاملے میں کوئی مطلب پرواہ نہیں کرتے اللہ کرے کہ واقعی ہم دین کا علم اختر بھائی نے موضوع م. بدل دیا میں اطربائی آپ کو کہوں آپ نے موضوع ہی بدل دیا ہے موضوع آپ نے یہ بدل دیا موضوع آپ نے بدل دیا تکلیف کا اور میں آپ کو یہ ارض کروں کہ میت کی تکلیف کا تو غالباً یہ ہے کہ شاید کئیوں کو احساس نہیں ہے کہ میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے مگر میری آپ کی بات سن کر بالکل آپ نے میری وہ سوچ کا دھارا بدل دیا کہ نارملی عام آدمی کو بھی اس بات کا احساس نہیں ہے کہ کئی زندہ آدمی کو بھی تکلیف ہوتی اللہ ہے اللہ جانور اللہ کو بھی تکلیف ہوتی اللہ ہے یعنی آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو مطلب کہ وہ ڈونکی ریس ہوتی ہے گدھے کی جو ریس لگاتے ہیں اور وہ اس کو زخم کر دیتے ہیں زخم کر کے اس کے اوپر وہ تین کے ڈبے کا کونا مارتے ہیں اس کے زخم کے اوپر جس سے اس کے اس کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس سے وہ بدکتا ہے اور دوڑتا ہے اس کو ریس جیتنی ہے اس کو ریس جتنی ہے مطلب آپ دیکھیے کہ جانوروں کو تکلیف دیتے ہیں آپ بات کرتے ہیں تو کسی کو بولتے ہوئے آپ تکلیف دے رہے ہوتے ہیں مطلب کتنے گھر کتنے تعلقات ایسے ہیں کہ آپ اپنا مطلب کے اندر کا بھراس نکال رہے ہوتے ہیں اور آپ مطلب ان کو بول رہے ہوتے ہیں اور اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے یعنی زندہ آدمی کی بھی تکلیف و تکلیف ہے نا صحیح فرمائیے اور مطلب میں کہتا ہوں کہ بدن کو دینے والی تکلیف سے دل کو جو کل کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے نا وہ زیادہ سخت ہوتی ہے بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اور اگلا اگر چھوٹا ہے تو بول بھی کچھ نہیں سکتا اتنی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تو یہ مطلب جو تکلیف کا جو ہے کہ وہ زندہ ہے انسان میت ہے جانور ہے ان سب کو جو تکلیف کے جو معاملات ہیں اگر اس کا اللہ کرے کہ ہمیں یہ نصیب ہو جائے نا ارے معاشرہ معاشرے میں ہم دیکھیں تبدیلی کتنی آ جاتی ہے ماشاءاللہ میلا ڈال کے میں مناظر دیکھ رہا ہوں چونکہ میری ہماری آواز میں اور یہ ویڈیو میں فرق ہے <تصفح> البتہ یہ کہ تمام اسلامی بھائی مہیلا دور میں بھی ہیں ان سب کو مبارک دیتا ہوں آپ ہیں اللہ آپ کو برکت دے, دے. <تصفح> آپ مدنی مذاکرے کے مدنی میں کا سلسلہ جاری رکھیں اور مجھے اجازت دے سلو البی صلی مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں یہاں پر ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ جس طرح موضوع کی ترکیب چلی کہ بیرون ملک میں ایسے اسلامی بھائی ایسے افراد ایسے مسلمان بالخصوص وطن عزیز کے ایسے لوگ بستے ہیں کہ پھر انڈر اسٹوڈے کے جب رہتے ہیں سہتے ہیں تو بالآخر موت ہے زندگی نے اختتام ہونا ہی ہے ختم ہونا ہی ہے موت آنی ہے اور پھر ہم جو یہ اپنی میتوں کو اس طرح سے اپنے وطن میں اٹھانے کے لیے اتنی دقتوں کا اتنی تکلیفوں کا منہ دیکھتے ہیں اور جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے مگر میت کی تکلیف کا احساس خدا رسول کے واسطے ہی اپنے اندر ضرور پیدا کیجیے سرکار شیخ طریقت امیر اللہ سنت دامت برکات العالیہ کا ایک بیان ہے مردے کی بے بسی اور یہی الحمدللہ امیر علی علیہ سنت دامد برکات العالیہ کا رسالہ بھی ہے مردے کی بے بسی اسے آپ ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس کو ہم مردہ سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں ہمارے سامنے تو مردہ ہے واقعی اس کا وجود ہمارے سامنے اب روح سے خالی ہو گیا ہے مگر اسے پل پل کا احساس ہوتا ہے اسے زندوں سے زیادہ احساس ہوتا ہے اس کی حص بڑھ جاتی ہے اس کی کیفیتیں تبدیل ہو جاتی ہیں اس کی جسمانی کیفیت جو تبدیل ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے مگر اس کی حساسیت میں جو اضافہ ہوتا ہے میں عرض کرنا چاہوں گا بالخصوص بالخصوص تمامی اسلامی بھائیوں سے اور بالخصوص وہ اسلامی بھائی کے جو بیرون ملک میں بستے ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے ع سنت دامت برکاتم ال کے اس رسالے کو آپ نکالیے مردے کی بے بسی اس میں الحمدللہ فکر آخرت پر تو جو مدنی پھول ہے ان کی تو کیا ہی بات ہے مگر بالخصوص احساس اس بات کا کہ جو دنیا سے پردہ کر گیا ہے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب اب بالکل وہ ایسی کیفیت کا حامل ہو گیا کہ اس سے کوئی حش حص ہی نہیں ہے کوئی کسی قسم کی فیلنگ ہی نہیں ہے اس کی فیلنگ ہم سے کئی زیادہ ہے تو اس بارے میں بالخصوص نہیں بالکل یہ تو ایک نعمت ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور قبلہ میر علیہ سنت نے مطلب ظاہر ہمیں بھی ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے اس پورے سلسلے کو کرنے کا ورنہ میرے پاس ایک ایسا ایک ہاٹ ٹاپک اور تھا ایک ہاٹ ٹاپک اور تھا کہ اگر اس کو میں نگرانی شورا کے سامنے نہ اللہ تو یعنی ایک, ایک بات چلی دی اگرچہ کوئی سوال نہیں تھا بات چلی تھی ہاتھوں ہاتھ گناہ کی دل سزا دیکھنا جی جی اب میں مدب اس پہ جیسے اس کا تصور بنوایا کہ اگر نماز قزا ہونے پر ایک زور دار ضرب پڑ جائے کبھی نماز گزا ہوگی اب پیچھے دوڑ کے ڈنڈا پڑے تو اب یہ جو ڈنڈا پڑنا ہے نا یہ ہم کو فجر کی نماز خود ہی اٹھائے گا پڑا تو یہ اللہ کی بھی کتنی بڑی ایک کرم نوازی ہے کہ ہمارے گنا پر بھی مطلب کرم ہی ہے کہ جس کی ہمیں ہاتھوں ہاتھ کو ایسی سزا نہیں ملتی تو بہرحال یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے مدنی مذاکرہ ہو مدرچان کا سلسلے ہو دعوت اسلامی کا افتار اجتماع ایون کے مسجد کا ہونے والا درس ان سب چیزوں میں اگر ہماری شرکت ہو اور ہم دین متین کی باتیں سیکھیں سمجھیں پھر اللہ توفیق تو اس کو دوسروں کو سکھائیں تو یقینا یہی بات ہے کہ فرض سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے نیکی کی دعوت کے مدنی کاموں کو اور ترقیاں نصیب ہوں گی تو قریب آئیے ڈوبے ہیں ابھر جائیے آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر علم دین حاصل کیجئے خوب خوب نیکی کی دعوت کو عام کیجئے اللہ ہم سب کی مدد فرمائے دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں میں ہم سب کو بھی شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو مبلگین جو مبلغات دنیا بھر میں دعوت اسلامی کی خدمت کر رہے ہیں آپ دیکھیں یہ جو ہانگ کانگ میں در سینٹر بنائے تو یہ بھی تو کئی ماؤں کے لال ہے نا جو گھروں کو چھوڑ چھوڑ کر وہاں اب کوئی دولت کما رہا ہے اور یہ ماشاء اللہ مطلب وہاں پر مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں مدرس المدینہ پڑھا رہے تو یہ خدمت کی بات ہے دین کی خدمت ہے اللہ تعالیٰ سب کو سعادت نصیب فرمائے اور آئندہ بھی ہمارے سلسلے جاری رہیں گے انشاءاللہ تو مدنی مذاکرے کی مدنی محک میں شامل ہونے کے لیے اپنی کال تاثرات یہ ضروری ریکارڈ کروایا کریں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے انشاءاللہ اللہ آئندہ بھی مدنی مذاکرے کے اختتام پر مدنی مذاکرے کی مدنی محک سلسلے میں حاضری کی نیت بھی کر لیتے ہیں اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے